okay اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففاہمناہ سلیمان کلا و... آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یصبحنا والطید و کنا فائلین و علمناہ سنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون ولی سلیمان الرحیح ہم نے اس فیصلے کی سمجھ عطا کی سلیمان علیہ السلام کو حکم ولم ہم نے سب کو نبوت اور علم اور تابے کیا داود علیہ السلام کے پہاڑوں کو اور پرندوں کو تسبیح کرنے کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہم کر رہے تھے اور ہم نے داود علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صلاحیت عطا کی تاکہ تم کو جنگ میں حفاظت کا سامان مہیا کر سکے بہرحال تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تیز ہوا کو تابع کیا حکم سے وہ چلتی تھی اس سرزمین کی طرف ان کو لے کے جس کو ہم نے بابرکت بنایا اور ہم سب جاننے والے تھے ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں کو کیا جو ان کے فائدے ان کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے غوطے لگاتے تھے اور ایسے کام کر لیتے تھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک فیصلہ داود علیہ السلام نے کیا تو اللہ نے سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی اور وہ کھیتی کا فیصلہ ہو یا دوسرے جو دو باتیں بتائی تھیں ان میں اللہ کا عمر ایسے تھا فرمائے یہ سارے ہمارے طور پر ہیں ہم نے ان کو نبوت اور علم علمتا کیا یعنی فوراً ایک دل میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا قرآن مجید نے رد کیا ہے کہ وہ اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے یعنی ذہن میں آتا ہے نا کہ والد نے فیصلہ کیا تو وہ بیٹے کا فیصلہ جو ہوا تو اس کو ترجیح دی گئی اور والد کے فیصلے کو گویا کہ رد کر دیا گیا اس کا جواب دیا کہ کلنا نا حکم و یہ ہمارے پیغمبر ہیں ہم دونوں ہم نے ان دونوں کو نبوت اور علمت کیا ہے تو لہٰذا ہماری مرضی اس فیصلے کی تھی اس کو نافذ کیا داود علیہ السلام کی اب بات ہوئی کہ گویا سلمان علیہ السلام کی فضیلت آ گئی تھی کہ ان کے فیصلے کو ترجیح دی تو داود علیہ السلام کی ابو فضیلت کی بات بیان کی کہ ہم نے داود علیہ السلام کے تابع کیا تھا پہاڑوں کو بھی پرندوں کو بھی جب یہ اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یہ بھی ساتھ ان کے تلاوت کرتے تھے جس کو بائیسویں بارے میں قرآن مجید اکیسویں میں تفصیل سے اس بات کو نقل کرے گا وہ علمید انعم الصاب غاطم تو ان اللہ تعالیٰ نے داود علیہ کو انتہائی خوش آواز بنایا جب وہ باہر جا کے کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی من ربی یہ چیزیں بھی ساتھ ان کے پڑھنے لگ جاتی تھیں یہ ساری چیزیں دوستو اللہ کا ذکر و اذکار کرتی ہیں جس طرح پہلے پارے میں وہ انمن الحجارت لما تفجر و من الحنار کے پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں بعض وبا پھٹ جاتے ہیں بعض دباؤ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں تو ان پہاڑوں کا داود علیہ السلام کے ساتھ کتاب کا پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آئے ہاں جس کو ابھی تک قرآن ادیس ہی نہیں سمجھ آیا ایمانا تو اسے تو نہیں سمجھ آئے گا ورنہ کوئی مشکل بات نہیں ہے حرت ابو اشری رضی اللہ ترآن صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی قرآن تو پیارا ابن کاب کر کے لحاظ سے پڑھتے تھے اسی وجہ سے ان کا مدرسہ بھی تھا مدینہ طیبہ میں فراعت کے نام سے لیکن خوش آوازی جو ہے وہ ابو موسا عشری رضی اللہ تعالی عن میں زیادہ تھی یہ ایک دفعہ مسجد نبی میں تلاوت کر رہے ہیں تو اونچی اونچی آواز کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم علیحدہ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے رہے اور بہت محظوظ ہوتے رہے جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ ابو موسا آپ آب کو داود علیہ السلام کے لاہن میں سے کچھ کیا گیا ہے آپ کو آواز بہت خوبصورت دی اب موسا کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اور بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا کہ اور ثواب مل اور شباش ملتی بہرحال داود علیہ السلام کی وجہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرندے اور پہاڑ تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے دوسری خصوصیت وَعَدْلَمْنَاهُ سَنَعَ تَلَبُوْسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ داود علیہ السلام کو ہم نے زرہ بنانے کی صلاحیت اتا کی اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا یعنی آگ میں بگلانے کی ضرورت نہیں تھی وہ سرخ کر کے پھر اتھوڑے مار کے تو اس کو سیدھا کرنا نہیں بس لوہے کو لے کے جدر چاہتے ادھر, ہی مڑتا جاتا ادھر ہی جاتا داود علیہ السلام زیرہ جو بناتے تھے اس سے پہلے بھی ذرے بنتی تھی لیکن پہلے زیریں بنتی تھی نا بالکل ایک لوحا ایسی بس ایک تختہ سا یہاں لگا دیا اور پیچھے اس کے کنڈا ڈال دیا داود علیہ السلام کو جو اللہ نے صلاحیت عطا کی تو یہ کڑے والی زیر بناتے تھے اس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پہننا کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ لو نرم تھا ہاتھ میں یہ معجزت اللہ نے عطا کیا تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے گھر کا گزارا چلانا چاہتا ہوں تو اللہ نے پھر یہ موج عطا کیا تھا کہ لوہے کو نرم کر دیا وہ علیہ الحدید ان شاء بارے میں بات تفصیل سے آئی سلیمان خصوصیت آگ بات گی لیکن مزید یہ بادشاہ تو بڑی تھی بولے سلیمان تجربی اللہ ذلتی بارک نافیہ معزہ کا ذکر ہوا کہ ہم نے ہوا ان کے تابے کر دی بہت بڑا ان کا تخت ہوتا تھا اس تخت پہ ہزاروں لوگ بیٹھنے والے دیگر ضروریات کی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی تھیں چونکہ ان کا دارالخلافہ شام تھا تو اس کو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا کہ یہ جدھر کدھر بھی جاتے تھے تو پھر ہم ان کو بارکنا فیا اس سرزمین میں پہنچا دیتے تھے کہ جو برکت والی مراد شام کی سرزمین ہے بکنہ بک الشین عالمین ہم سب کو جانتے تھے یعنی یہ ہمارے علم اور حکم اجازت سے یہ سب تھا سلیمان علیہ السلام کی تیسری خصوصیت امین میں یہ ملون دون سلیمان علیہ السلام کے تابے تھے جن وہ جیسا ان کو حکم کرتے تھے اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے جیسے بیت المقدس کی تعمیر میں دور دراز سے پتھر لے کے آئے اور ایک ایک پتھر کا ایک ایک ستون بنا درمیان میں کوئی جوڑ نہیں ڈالا گیا یہ جنوں کا ہی یہ کہ ہیرے جواہرات اور اس طرح کی چیزیں جو مرصہ کرنا چاہی تو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ آصف جو کال عفری من الجن وہ ان کا بڑا سردار تھا جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم آپ کو بڑی سیر کراتے ہیں کوئی خاص چیز دکھاتے ہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس جن کو کہو کہ سمندر میں غوطہ جن جو ہے اس کو پانی جن کو پانی تکلیف نہیں دیتا ہے یہ گہرائی میں سمندر میں گئے تو ایک پیارا سا گنبد سا ہے گول اور اس کے اندر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو ذکر اذکار میں مصروف ہے یہ جن اس کو لے کے آ گیا کنارے پر لایا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو اس نے کہا ضرورت میرے والد صاحب بھی بیمار تھے اور امی بھی والد صاحب فوت ہو گئے امی پھر بیمار تھی اور خدمت کی محتاج تھی اور نابینی بھی تھی تو میں خدمت کرتا رہا امی کی اور جو نیکی ساتھ ہوتی تھی اس طرح کی ابراہیم علیہ السلام کے مطلب میں زمانے کا آدمی ہوں امی مجھے دعا دیتی تھی کہ اللہ پاک آپ کو عبادت کی توفیق بخشے لمبی عمر دے اور کھانا وہاں سے دے کہ جو دنیا کا کھانا نہ ہو میں امی کی وفات کے بعد سمندر کے کنارے پہ آیا ایک خیمہ سا آیا تو میں نے کہا چلو دیکھتا تو ہوں مجھے پتہ نہیں چلا میں خیمے کے اندر چلا گیا اور خیمہ سمندر کی گہرائی میں گیا اب ایک پرندہ آتا ہے اس کے چونچ میں ایک پیالہ ہوتا ہے میری جو خواہش ہوتی ہے کھانے کی اس میں وہ کھانے کا وہی ذکر ہوتا ہے اور بس میں ذکر اذکار میں مصروف ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اللہ تعالیٰ کا پرتاش اس کے دیکھو ہم نے آپ کو کیسی سیر کرائی ہے کیسا بندے سے ملاقات کی سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو اس نے کہا حضرت اگر حکم ہے تو چلتا ہوں اگر اختیار ہے تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کروں اور جنتی کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ملتا ہے یہ والدین کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے اس شخص کو یوں نوازا تھا والدین کی خدمت بہت اونچی دولت ہے بس کسی کسی کو سمجھ آتی ہے اکثر کو سمجھ نہیں آتی وہ تھے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے جو لوگ نہیں کر سکتے تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نگرانی کرتے تھے ان کی ایسا نہیں کہ جوائرات ان کو اچھے ملیں تو ادھر سے ہی آگے چلے گئے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے ایسا نہیں ہمارے حفاظت میں تھے وہ ادھر واپس آتے تھے اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا ہمیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو یار اب بہت مہربانی کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان سے اس تکلیف کو دور کیا اور ہم نے پھر ان کو دے دیا ان کے اہل اور اس کے مثل اور بھی بہت کچھ اپنے خصوصی رحمت سے یہ عبادت گزار بندوں میں سے ایوب علیہ السلام تھے ایسے اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں ادریس علیہ السلام بھی ہیں اور ذلقفل بھی ہیں یہ سارے صابرین میں سے تھے یہ سورہ انبیاء ہے سترواں پارہ ہے اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا پھر علیہ السلام کا ہوا پھر نو علیہ السلام کا ہوا پھر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا ہے اب جو ہے سکر ہو رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام اللہ کے جدید قدر پیغمبروں میں سے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور بعد میں اللہ نے ان کو بس پیغمبر بنایا لیکن ان, ان کو مالدار پیغمبر بنایا بادشاہ نہیں تھے لیکن مالدار خوب باغات اور اس طرح اس طرح کی چیزیں تھیں ان پر ایک بیماری آ گئی اور آہستہ آہستہ باغ بھی جل سڑ گئے اولاد کافی تھی وہ بھی فوت ہو گئی بہرحال یہ صبر و تحمل میں تھے اولاد تو ویسی فوت ہو گئی اور جاننے ماننے والے جو ہے وہ بھی فکر چلے گئے کہ تو اب بہت بیمار ہے نا بیمار شیخ شیخسادی احمد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بندہ ٹھیک ٹھاک ہو والا ہو تو سارے آن کہتے ہیں ٹھیک ہے نظام سلام کرتے ہیں اور جب بیماری شماری وقت تنگ بستی آشنا بیگانہ گانا میں گرپت سوراحی چو خالی جدا پیمانہ میں گرپت بقت تنگ بستی آشنا بیگانہ گانا میں اپنے رشتے دار بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ ایسی کو پیسے گا کچھ رشتے دار بیمار ہو جائے تو کیا بات ہے سب چھوڑ گئے پھر آخر میں ان پر بہت زیادہ تکلیف آئی تو اللہ سے دعا مانگی اللہ نے شفا دی انشاءاللہ واقعہ تفصیل سے آئے گا اللہ فرماتے ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور سب کچھ پھر ڈبل ڈبل عطا کر دیا باغات بھی ڈبل دے دیے اولاد بھی زندہ کر دی اور ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں لیکن اس آزمائش میں ایوب نے ہمیں نہیں بلایا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی ہے مشکل ہی ہے. اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اللہ کے کے قدر پغمبر ہیں اور اور اتنی بڑی بماری اور لمبی بماری کے اندر مصروف ہیں اور سارا کچھ مال و متاب ہی ختم ہو گیا اولاد مر گئی صرف ایک بیگم جس کا راحت نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں وہ ساتھ رہی ہے اس نے وفا ہے اتفاق سے اس کا نام بھی راحت تھا اور راحت پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے جے قدرت پیغمبر ادریس علیہ السلام بھی زلکی فل سارے پیغمبر صابرین ہیں ان پر ہر طرح کے مسائل آزمائشیں پریشانیاں ائیں لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایمان والے کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسی بھی پریشانی ہے وہ اللہ کا دامن نہ چھوڑے اس کا در نہ چھوڑے اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ہے ہو سکتا ہے اور آپ جو بیماری میں اللہ کو پکار رہے ہیں اس کو یہ ادا پسند ہے اس لیے تو وہ اس طرح ہو رہا ہے یہ ہر گز پریشان نہ ہو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور ایمان بنانا چاہیے ہاں داتری دندانی ہو نا داتری تیز کرانی تو کہیں جائیں گے نا وہ تیز کر کے دے گا کہیں دستہ ٹوٹ جائے گا کہیں جائیں گے وہ کلاڑی میں دستہ ڈال کے دے گا کالر پھٹ جائے گا درزی کے پاس روڈ سیٹ کرے گا نا جب ایمان کمزور ہوگا کچھ پھٹا پھٹا ہے کچھ گڑبڑ ہے تو کہیں جاؤ گے تو ایمان پکا ہوگا ایسے گھر میں بیٹھ کے ایمان پکا نہیں ہوتا دوستوں اللہ والوں کی سو بت اختیار کرتا ہے انسان ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر یہ مسائل پریشانی आती है ना तो इस्लामी تاریخ سامنے آتی ہے کہ آتی ان بڑے, بڑے بڑے لوگوں پر اتنی پریشانیاں ائیں 30 30 سالن بیماری گزار دی لوگوں نے اپنے شہر سے بار پھینک دیا کہ متعدی بیماری میں مبتلا ہمیں بیماری لگ جائے گی لیکن وہ شخص پھر بھی اللہ کا ذکر اور شکر کر رہا ہے ایمان کی برکت ہے فرمایا وزن نون اذھب مغاضبا فصنم ان لم نقبل علی فلاذ في الظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه الغم وَقَزَالِكَنُنْ جِلْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ رزیم کا اور دیکھو مچھلی والے وہ پیغمبر ہم سے مراز ہو گئے اور وہ خیال کر رہے تھے کہ ہم ان کو واپس سے نہیں لاسکیں گے تو انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تاریخیوں میں ہمیں پکارا لا الہ الا انت سکر اے میرے بحبو <تابت> تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں میرا بحبو تو تمام ایبوں سے پاک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ نے دعا قبول کر دیجیے ہم نے دعا سن لی ہم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں جب وہ ہمیں پکارتے ہیں ان پر عذاب آ جائے گا تو میں نکل جاتا ہوں اللہ نے ابھی فرمایا نہیں تھا کہ آئی ان سب نکل جاؤ جب وہ نکل گئے گیارہویں بارہویں تفصیل سے بات آ گئی مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے قوردازی وغیرہ ہوئی اور وہاں جب اللہ کو پکارا اللہ نے نجات دی دوبارہ واپس آگئے بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مشکل پہلی بھی مشکل دکھائی آپ کو وہاں وہ تو پیغمبر بیمار ہے وہ سطح زمین کی اوپر ہے اور یہ پیغمبر سطح زمین پہ نہیں سمندر میں مچھلی کی پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں ہے اور جب ہمیں پکار آمنے لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں یہ کل کائنات ہے کہا مچھلی ہو پانی ہو آؤ لیکن یہ بندہ اللہ کا بنے نا وہ ساری چیز اس کی بنے گی کی اور جب یہ نہیں بنے گا تو پھر کیسے گا تو اس کی بنے اس کی گا گا و خیر الوارسی تفصیل سے آپ بات سورہ رہے کافا انساد میں کر چکے ہیں سکری علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے وارث نہ چھوڑ مجھے وارث عطا کر جو میرے علم نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اللہ نے وارث یقی علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا فَوَسْوَسَ رب لَهُ الشَّيْطَانُ أَن يَكُونَ هُوَ أَوْ أَخُوهُ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُهُمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَكَّدَ لَهُمُ الْمَوْعِدَ وَجَاءَهُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا هَذَا لَذِكْرٌ مِنْ رَبِّنَا وَمَا نَحْنُ بِغَافِلِينَ لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا خواشین اور زکری علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ رب مجھے وارث کے بغیر نہ چھوڑنا تو بہترین وارث دینے والا ہے ہم نے زکری کی دعا کو قبول کیا اور اس کو ہدیوں میں عطا کر دیا جکھتا اس کی بوڑھی بیوی کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی یہ میاں بیوی دونوں نیکیوں کے کام میں لپک لپک کر یعنی تیزی تک کے ساتھ آگے جاتے تھے اور خوف اور امید دونوں صورتوں میں ہمیں پکارتے تھے مکان اللہ خواشین اور بڑے خوش خزو کرنے والے تھے ایسی ہی ولتی احسنت فرج ہاں فخنا فی ہاں مر رو خا وجہ اللہ ہاں وبنا آئے تن ایسی وہ خاتون جو دو پاک بابن تھی ہم نے اپنے امر سے اس کو بیٹا عطا کیا یعنی مریم علیہ السلام کو اور یہ سارے اوپر جو پیغمبروں کو ذکر کیا ان ہاذه امتکم امتا واحدہ یہ ایک جماعت تھے ان کا ایک ہی مشن ایک ہی مقصد اس لیے کہ ان کا رب ایک ہی تھا وہی توحید اور رسالت کے پیغام دیتا تھا یہ اسے کو پھیلاتے تھے لیکن وتقطع امرهم بينهم لوگوں نے اپنی مرضییں چلا کے ٹکڑے ٹکڑے اپنے اپ کو کر لیا بہرحال جیسی بھی کچھ ہمارے پاس آئیں گے اللہ سمجھ نسل